بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان ہے قربانی کے اہم مسائل صحیح سنت مبارکہ کے مطابق سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے تو اس کے بارے میں درست بات یہ ہے کہ قربانی کرنے کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی جو احادیث اس بارے میں روایت کی گئی ہیں وہ ضعیف یعنی کمزور یا اس سے بھی کمتر درجے میں آتی ہیں اب سمجھتے ہیں کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے اس میں ایک دو مسائل چاند مسائل ذکر کرتا ہوں پہلا مسئلہ قربانی کرنا سنت ہے یا فرض اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں علماء کی رائے مختلف رہی ہے جمہور علماء اور امام مالک امام شافی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے فرض نہیں اور امام ربعہ امام الاوزائی امام ابو حنیفہ امام النخعی اور امام اللیت رحمہم اللہ جمیئن کا کہنا ہے کہ جس کے پاس مالی گنجائش ہو اس کے لیے قربانی کرنا فرض ہے اور یہ دوسری بات زیادہ درست ہے اس کی دلیل کیا ہے پہلی دلیل یہ کہ مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یا ایو الناس انعلا کلِ اہل بیتن فی کُلِ عامن ادھیا اے لوگو گھر کے ہر فرد پر ہر سال ایک قربانی فرض ہے یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ میں ہے کتاب و کے کہ پہلے باب میں اور سنن نبی دود میں ہے امام البانی نے ان دونوں روایات کو صحیح قرار دیا ہے دوسری دلیل ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے یہ روایت کہ رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا من وجد دساعتن فلم یود فلا یقربنا یقربن جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مسلح کے پاس بھی نہ آئے مستدرک الحاکم میں ہے یہ حدیث کتاب الداحی میں مسند احمد میں ہے اور اس حدیث کو بھی امام البانی نے حسن قرار دیا ہے صحیح ترغیب و ترغیب میں حدیث نمبر ایک ہزار ستاسی ون زیرو ایٹ سیون ان دو احادیث کی روشنی میں وہ دوسرا قول جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ قربانی جس کے پاس مالی گنجائش ہو اس کے لیے فرض ہو جاتی ہے یہ درست ثابت ہوا ان دو احادیث شریفہ کی روشنی میں اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ ایک شخص اور اس کے گھر والوں یعنی بیوی بچے والدین بھائی بہن جو اس کے گھر میں ہو اس کی کفالت میں ہو ان کی طرف سے ایک جانور ہی کافی ہے وہ شخص اگر کرتا ہے تو وہ سب کے لیے کفایت کرتا ہے اس کی دلیل ابو ایوب النصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگ کیسے قربانی کیا کرتے تھے تو ابو ایوب النصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کانا رج فی عہد نبی صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم یدح ہی بشات ان ہُ و ان اہلی بی ہی فلہ و یت امون فب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کیا کرتا تھا اور اس میں سے وہ لوگ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے اس کے بعد لوگ دکھاوے اور فخر میں مبتلا ہو گئے اور وہ کچھ ہونے لگا جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کتاب الداحی باب دس اور اس کو بھی امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے دیکھیے اس میں ہمیں اس حدیث میں ایک چیز یہ بھی سمجھ میں کہ دکھاوے اور فخر کا معاملہ اس وقت بھی مسلم معاشرے میں کسی حد تک موجود تھا جب ابو یوب النصاری رضی اللہ عنہ سے یہ بات تابعین نے پوچھی اور اب مسلم معاشرے میں اس دکھاوے اور فخر کے لیے کیا کیا ہوتا ہے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ معاشرے کا ہر فرد اپنے بارے میں تو خوب اچھی طرح جانتا ہی ہے دوسروں کے بارے میں بھی کافی حد تک اندازہ کر ہی سکتا ہے کہ ایسے موقعوں پر کون کیا کیوں کرتا ہے دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو کچھ نظر آتا ہے اس سے کافی حد تک اس عمل کی اصلیت کا حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے مسئلہ نمبر تین کون کون سے جانور قربان کرنا جائز ہیں تو اس کا جواب ہے کہ تمام قسم کے بکرے اونٹ اور گائے ان تین کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی کے طور پر ذبح نہیں کیا جا سکتا اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ولی أُمَّةٍ جَعَلْنَا جال نہ من سکن عَلَى مَا اسم اللہ علا ماں رض مم بہی ف الٰ حکم واحد فلاح و اسلم و <الْمُخْبِطِي> اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنے کے طریقے بنا رکھے ہیں وقت اور جگہ وغیرہ مقرر کر رکھے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں یعنی اللہ کا نام لے کر انہیں قربان کریں پس جان رکھو کہ تم سب کا سچا حقیقی معبود ایک اللہ ہی ہے لہٰذا اپنے آپ کو اس کتاب فرمانی میں دے دو اور اے رسول آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے صورت الحج عائد نمبر چونتیس تھرٹی فور مسئلہ نمبر چار کون کون سے جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے اس کا جواب برا بن عذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے سوال میں ملتا ہے ان سے پوچھا گیا عبید بن فروز رحمہ اللہ نے پوچھا ان سے مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانوروں میں سے کیا ناپسند فرماتے تھے اور کس قسم کے جانور کو قربان کرنے سے منع فرماتے تھے تو البرا بن عذب رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا و کے ہاتھ سے چھوٹا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہوئے کہا ارب او فلادی العورا الابین الاورح و المریدۃ البعین و مردا ولاجا البعین دلحا و الکثیرت لا تنقی قربانی میں چار قسم کے جانور مذکر یا مونس قبول نہیں ہوتے پہلا جس کی آنکھ میں خرابی نظر آتی ہو یعنی کانا جانور یا آنکھ کسی بھی اور نقص والا ہو اس کی آنکھ اور نمبر دو جس کی بیماری صاف نظر آ جائے اور تین لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن نظر آتا ہو اور چار ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا خشک ہو گیا ہو تو عبید بن فروز رحمہ اللہ نے کہا مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ قربانی والے جانور کے کان میں کوئی نقص ہو تو البرا بن اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا قربانی کے جانوروں میں سے جو تمہیں پسند نہ آئے اسے چھوڑ دو لیکن اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر اسے کسی پر حرام مت کرو یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ کتاب الداحی باب آٹھ سنن ابی دعود کتاب ال باب چھ صحیح ابن خزیمہ کتاب الدحیہ باب اکیس اور دیگر کتابوں میں روایت کی گئی ہے امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث شریف میں ہمیں ایک بہت اہم فائدہ بھی ملتا ہے وہ یہ کہ البرا بن عذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح اسی طرح اشارہ کر کے بتانا جس طرح کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے اشارہ کر کے انہیں بتایا اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹا ہے یہ انداز بیان صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی امانت اور احتیاط کی مثالوں میں سے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بیان فرماتے ہوئے وہ اشاروں اور حرکات کو بھی بیان فرماتے اور اگر کوئی فرق ہوتا تو وہ بھی واضح فرماتے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے و عناد رکھتے ہیں ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور جب تک اللہ کی مشیت میں ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ان کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو ان کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے یہاں سے ہمیں یہ اندازہ تو ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر نبی علیہ السلۃ والسلام کی بات کو نقل کرتے ہوئے احتیاط فرماتے تھے یہ ان کی امانت ہے ان کی امانت پر ان کی صداقت پر شک کرنے والوں کے لیے بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ ان کے یہ شک سوائے ان کے خوب سے باتن کے اور کوئی حقیقت نہیں رکھتے اپنی بات کی طرف پلٹتے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ کس قسم کے جانور قربانی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جس جانور کا کان کٹا ہو یا سراخ والا ہو یا ٹوٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا دم کٹی ہوئی ہو اس سے ممانت کی کوئی صحیح حدیث میسر نہیں ہے علماء کرام کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں لہٰذا بہتر یہی ہے کہ قربانی کے لیے جانور اختیار کرتے ہوئے اس بات کی احتیاط کرنی ہی چاہیے کہ جانور میں کوئی عیب یعنی نقص نہ ہو اور اس احتیاط کا حکم حدیث شریف میں ملتا ہے جیسے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف علائين والعذنین ہمیں رسول اللہ صل اللّہ صلّہ علہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کے آنکھ اور کان کا بغور معائنہ کریں سنن ابن ماجہ کتاب الدای باب آٹھ اور سنا صحیح سنن ابن ماجہ یعنی امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اور اس صحیح والے حصے میں سے یہ حدیث نمبر دو ہزار چوالیس ہے مسئلہ پانچ کتنی عمر تک کا جانور ذبح کرنا چاہیے جواب احادیث میں یہ بات کثرت سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسا جانور اختیار کرتے جو مسنن ہوتا مسنن مذکر کے لیے مصنطًََََََََََََ مونس جانور کے لیے یعنی ہر وہ جانور جس کے دانت تبدیل ہو چکے ہوں اور یہ بھی کہا گیا اس کی تعریف میں کہ جس کے سامنے والے دو مضبوط دانت نکل آئے ہوں یہ امام شوکانی نے نیلا اوتار میں اس کا ذکر کیا ہے اس تعریف کا اور اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو اس کی جگہ جزعن قربان کیا جا سکتا ہے جز کس جانور کو کہا جاتا ہے کتنی عمر کے جانور کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں ملتی ہیں جیسا کہ وہ جانور جس کی کم از کم عمر دو سال ہو چکی ہو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تین سال ہو چکی ہو اور چوتھے سال کا آغاز ہو اور یہ بھی کہا گیا کہ جس کی عمر ایک سال ہو جائے اور کہا گیا چھ ماہ اور کہا گیا سات ماہ اور کہا گیا آٹھ ماہ خلاصہ کلام یہ کہ جزعن وہ جانور جس کی کم از کم عمر چھ ماہ ہو اور زیادہ سے زیادہ تین سوا تین سال لہذا ایسا جانور قربان نہیں کرنا چاہیے جو مسنن نہ ہو یعنی جس کے کم سے کم سامنے والے دو دانت تبدیل نہ ہو چکے ہوں خواص کی عمر دو سال سے کم ہی رہی ہو وہ مسنن کے حکم میں ہی آئے گا اور اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر جزعن دوسرے قسم کے جانور سے میں سے قربانی دی جا سکتی ہے ان باتوں کی دلیل آصم ببنِ کلائب کی روایت ہے جو اپنے والد قلیب سے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ لوگ سفر میں تھے اور عید الاضحیٰ کا دن یعنی عید قربان کا دن آ گیا اور مصن جانور کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں دو یا تین جزع جانوروں کے بدلے میں ایک مصنع جانور خریدنا پڑتا تو ہم میں سے قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی جن کا نام مجاشع بن مسعود تھا انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور یہی دن آ گیا اور اسی طرح ایک ایک شخص کو دو دو یا تین تین جزعہ دے کر ایک مسنن لینا پڑتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انََ الجزاؤ مما قربانی میں جزعہ بھی وہ کام کر دے گا جو کام ثنی یعنی سامنے کے دو مضبوط دانتوں والا جانور کرتا ہے یعنی اگر ایسا جانور جس کے سامنے کے دو دانت نکل آئے ہوں مصن وہ نہ ہو میسر نہ ہو یا لیا نہ جا سکتا ہو تو جزاء اس کی جگہ پہ قربان کیا جا سکتا ہے یہ حدیث شریف بھی مستدرک الحاکم میں ہے کتاب الادای سنن نسائی میں ہے کتاب دہایا باب تیرہ سنا ابود میں ہے کتاب و باب پانچ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی امام حاکم رحمہ اللہ کی بات کی تائید کی ہے یہاں خاص طور پر خیال دینے اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مصن کی جگہ جزو قربان کرنے کی اجازت مالی تنگی اور مہنگائی کے سبب سے دی گئی ہے اور مہنگائی والے معاملے کا ایک اور حل بھی دیا گیا ہے جس کا بیان انشاءاللہ ابھی پیش کروں گا مسئلہ نمبر 6، قربانی کے لیے سب سے بہترین جانور کون سا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے لیے سب سے بہترین جانور مینڈھا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََہ وسلم نے دیگر جانوروں میں سے مینڈھے اختیار کیے اور قربان فرمائے جیسا کہ انصب نے مالک رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ وہ ذبح رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََ وسلم بالمدينہ كى قبشعينى اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عید الاضحى والے دن دو املح ميںڈھے ذبح فرمائے صحیح بخاری کتاب الحج باب چھبیس صحیح مسلم کتاب القسامہ و والقصاص والدیات باب و نائن نو اسی طرح حج کے موقع پر مینا میں دو املح مینڈے قربان کرنے کا ذکر ہے اس کی دلیل بھی ان سبن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ کانہ یودہ بکبشین املحین اقرنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو املحہ اور سینگھوں والے میڈے قربان کیا کرتے تھے صحیح بخاری کتاب الضاحی باب تیرہ اور صحیح مسلم کتاب الاضحی باب تین لہذا واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم قربانی کے لیے عملہ اور سینگھوں والے میڈھے پسند فرمایا کرتے تھے اور یقیناً رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کی پسند سے بہتر اور افضل کوئی پسند نہیں ہو سکتی سمجھتے ہیں کہ املح مینڈھے کس جانور کو کہا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد وہ مینڈھا ہے جو سفید و سیا رنگ کا ہو اور اس طرح کا کہ پاؤں اور آنکھوں کے آس پاس اور پیٹ کے نچلے حصے میں سیاہی ہو اور باقی ساری جلد کی رنگت سفید ہو جسے عام طور پر کاجلی کہا جاتا ہے مسئلہ نمبر سات قربانی کے جانور کو بہترین طور پر پال کر خوب صحت مند موٹا بنانا چاہیے اس کی دلیل ابی امامہ بن صاحب رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ کنہ نسمن الدہ بالمدینہ وکان المسلمون وقان ہم لوگ مدینہ المنورہ میں اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کیا کرتے تھے اور سبھی مسلمان اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کیا کرتے تھے یعنی انہیں اچھے طریقے سے کھلا پلا کر اچھی طرح سے ان کی پرورش کر کے ان کو خوب صحت مند موٹا بنایا کرتے تھے سہیل بخاری کتاب لداحی باب سات مسئلہ آٹھ قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں نبی علیہ صلاحت والسلام نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ کلو و تعمو و کھاؤ اور کھلاؤ اور محفوظ کر لو یہ روایت سلما بن القو رضی اللہ عنہ سے ہے اور صحیح بخاری کتاب الداحی باب سولہ میں ہے اور صحیح مسلم میں ایمان والوں کی والدہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ علیہ صلاۃۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقول و دخر و کھاؤ اور محفوظ کرو اور صدقہ کرو کتاب الاداحی باب پانچ ان احادیث کی شرح میں علماء کرام کے مختلف اقوال نظر آتے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک حصہ غریبوں مسکینوں میں صدقہ کرنے کے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں دوستوں میں تقسیم کرنے کے لیے کیونکہ اس طرح اللہ کی راہ میں تقسیم زیادہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ ثواب بھی زیادہ ہوگا اور کچھ نے کہا کہ ایک حصہ کھائے اور محفوظ کرے اور ایک حصہ صدقہ کرے اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام گوشت کو صدقہ کرے یا کھائے اور محفوظ کرے کوئی حرج نہیں یہ قول آخری والا سب سے زیادہ کمزور ہے ان معاملات کی تفصیل اگر کوئی جاننا چاہے پڑھنا چاہے تو وہ امام نوی رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کی شرح پڑھ لے امام شوقانی کی نیل الاوتار میں سے کتاب المناسک میں ابواب الدحایہ والہدایہ کا مطالعہ کر لے تو کافی تفصیلات وہاں سے مل جائیں گی میں تو وہی کہوں گا جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ حق اور سچ ہے اور سب سے بہتر اور افضل بات ہے کیونکہ خیر الہدہ ہدا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں سب سے بہترین اور خیر والی رہنمائی وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وََہ وسلم نے فرمائی ہے اور اوپر ذکر کی گئی احادیث میں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے اور محفوظ کرنے اور صدقہ کرنے کا حکم تو فرمایا ہے لیکن حصے اور مقدار مقرر نہیں فرمائی لہذا قربانی کرنے والا جتنا چاہے صدقہ کرے جتنا چاہے کھائے اور محفوظ کرے یہ معاملات اس کے تقوے اور اللہ سے محبت پر چھوڑے گئے ہیں واللہ عالم مسئلہ نمبر نو ایک بڑے جانور کی قربانی میں کتنے شخص شریک ہو سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بڑے جانور کی قربانی میں سات شخص شریک ہو سکتے ہیں اور اس کی دلیل جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ نحرنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم آم الحدیبیہ البدنا انصب آطن و, و ان البقرات ہم نے صلح حدیبیہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََہ وسلم کے ساتھ ایک ایک اونٹ اور ایک ایک گائے سات سات آدمیوں کی طرف سے قربان کی صحیح مسلم کتاب الحج باب 62. 62 یہ حدیث گو کہ حج کی قربانی کے متعلق ہے لیکن علماء کرام نے اس پر قیاس کر کے بغیر حج والی قربانی کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اونٹ اور گائے میں سات لوگ حصہ دار بن سکتے ہیں اور ان کا ایک گھر یا خاندان کا فرد ہونا بھی ضروری نہیں ہے مسئلہ نمبر دس قربانی کس وقت کی جانی چاہیے جواب قربانی کرنے کا وقت نماز عید کے بعد ہے پہلے نہیں اگر کسی نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو قربانی شمار نہیں ہوگا دلیل نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کا نظب قبل صلاحطی فلی جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو وہ دوبارہ ذبح کرے یعنی دوسرا جانور ذبح کرے صحیح البخاری کتاب الداحی پہلے باب میں اور صحیح مسلم کتاب الاداحی بھیم میں بھی پہلے باب میں دوسری دلیل اس بات کی جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے انہوں نے عید الاضحیٰ یعنی عید قربان کے دن دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا منظبہ قبل ان فلیز بہ مکانہ اخرا و لم یزباہ فلیز بسم اللہ جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا قربانی کا جانور وہ اس کی جگہ دوسرا ذبح کرے اور جس نے اب تک ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے صحیح بخاری کتاب التوحید باب چودہ تیسری دلیل البرا بن آذب رضی اللہ عنہ سے روایت کہ عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسلّ صلاۃَ و نس کا نسخنا فقط عصابً نسخ و من کا نسک قبل صلاحطی فنحُ قبل صلاطی ولا نسخ جس نے ہماری عید کی یہ نماز پڑھی اور پھر ہماری طرح قربانی کی تو اس کی قربانی ٹھیک ہے اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہے تو البرا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں ابو بریدہ بن نیار رضی اللہ عنما نے فرمایا کہ كہ اے اللہ کے رسول میں تو اپنی بکری نماز سے پہلے قربان کر چکا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے اور مجھے یہ اچھا لگا کہ میں اپنے گھر میں ہونے والی قربانیوں میں سب سے پہلے اپنی بکری کو قربان کر دوں لہذا میں نے اسے ذبا کر دیا اور نماز کی طرف آنے سے پہلے کھا بھی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا شا تو کشۃ تمہاری بکری گوشت ہی ہے قربانی نہیں ہے ابو برعدہ ردی ابو بردہ ابو بردہ ردی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک جزا اونٹنی ہے جو مجھے دو بکریوں سے زیادہ پسند ہے یعنی جس کا گوشت دو بکریوں سے زیادہ ہے کیا وہ میری قربانی کے طور پہ قبول ہوگی تو رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا نام ولندیہ عن دن بادک جی ہاں لیکن تمہارے بات کسی بھی اور کے لیے ہرگز ایسا کرنا قابل قبول نہیں ہوگا یہ روایت یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں کتاب العیدین باب پانچ میں ہے اس حدیث شریف میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر دو دانتوں والا جانور میسر نہ ہو تو اس صورت میں جزا قربان کیا جا سکتا ہے اور یہ کہ بلا عذر چھوٹا جانور قربان نہیں کیا جانا چاہیے مسئلہ نمبر گیارہ قربانی کا جانور کس طرح ذبح کیا جانا چاہیے تو اس کے مخت... اس میں اس سوال کے جواب میں ایک جواب نہیں دو جواب ہوں گے اور ان کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہوگی لیکن بات کو مختصر رکھتے ہوئے میں چلتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جانور کو کروٹ کے بل لٹایا جائے قبلہ رخ کیا جائے بسم اللہ کہا جائے اللہ اکبر کہا جائے اور کہا جائے اے اللہ اسے میری طرف سے اور جس کو عجر و ثواب میں شامل کروانے کی نیت ہو اس کا ذکر کیا جائے قبول فرما یعنی فرض کیجیے جیسے کہ اس کو میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے قبول فرما دوسری بات یہ کہ ذبح کرتے ہوئے اس بات کا خوب خیال رکھا جانا چاہیے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو ان باتوں کی دلیل یہ ہے کہ طور پہ دلیل پہلی یہ کہ آنا ابن نے مالک رضی اللہ تعالیٰ کا بتانا ہے کہ دہن نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم بھی کب شعین املحین اکرنعین دب ہے ہما بدی و سم و کبر وم نبی صلی اللہ علیہ ولا وسلم نے دو سینگھوں والے سفید و سیاہ مینڈے اپنے ہاتھ سے قربان کیے اور اس طرح کہ اپنا پاؤ مبارک ان کی گردنوں کے ایک طرف رکھا اور اللہ کا نام لیا یعنی بسم اللہ کہا اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہا صحیح مسلم میں کتاب الدا باب باپ تین دوسری دلیل امام والوں کی والدہ ماجدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و اردا سے روایت ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا وسلم امر ابی کبشینی اقرانہ یتا او فی سواتین و یبرکو فی سوات وينظر في السواد فأوتي به ليدحى به فقال لها يا أعشاء هلمي المدية ثم قال أشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأدجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمدن تمہ بیہ تمدہ بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے لیے سینگوں والے سینگوں والا میڈھا منگوایا جس کے پاؤں کی سیاہی پیٹ کے نیچے سیاہی اور آنکھوں کے پاس سیاہی ہو ایسا میڈھا لانے کا حکم دیا اور مجھ سے انہیں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ چھری لاؤ اسے پتھر پر رگڑ کر تیز کرو تاکہ چھری کند نہ ہونے کی وجہ سے جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو میں نے حکم کی تعمیل کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور میڈھے کو کروٹ کے بل لٹا کر ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ اللہ کے نام سے اے اللہ یہ قربانی محمد اور محمد کے گھر والوں اور محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما اس حدیث کا حوالہ بھی وہی ہے جو پہلے والی حدیث کا یعنی صحیح مسلم کتاب ال کتاب الاضاحی باب نمبر تین تیسری دلیل یہ ہے کہ شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے دو باتیں حفظ کی ہیں انہوں نے فرمایا ان اللہ قطب الاحسان علا کل شعی فعضا قتل تم فحسن القطلاء و اضا دبہ تم داح دا کم شف رات ہو فل یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر مہربانی کرنا فرض کر دیا ہے لہذا جب تم قتل کرو تو قتل کیے جانے والے پر مہربانی کرتے ہوئے قتل کرو اور جب تم لوگ ذبح کرو تو ذبح کیے جانے والے پر مہربانی کرتے ہوئے ذبح کرو اور وہ اس طرح کے ذبح کرنے والا اپنی چھوری چاکو وغیرہ تیز کر لے تاکہ ذبا ہونے والے جانور کے لیے آسانی رہے صحیح مسلم کتاب السید و وما یکھل من الحیوان باب نمبر گیارہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ ول علیہ وسلم پر اور میرا سب کچھ قربان ہو ان صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صلی اللہ علیہ و پر طرح طرح کے الزام لگانے والے بدبختوں کو یقیناً یہ نظر نہیں آتا کہ جو رعف و رحیم قتل و ذبح کرنے والے جانوروں تک پر احسان کرنے کی تعلیم دے وہ ظالم اور تلوار کے زور پر اعت کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں مسلمانوں کے نام رکھنے والے مسلمانوں اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے بھی ایسے ہیں جو اس قسم کے الزامات کی تائید کرتے ہیں انہ راجہ ہوں مسئلہ نمبر بارہ اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کرنے یا کسی اور سے ذبح کروانے کا کیا حکم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر اور افضل یہی یہ ہے کہ اپنی طرف سے قربانی خود کی جائے یعنی اپنی قربانی کا جانور خود ہی ذبح کیا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے جیسا کہ ابھی ذکر کی گئی حدیث میں آیا ہے اور مزید بھی بہت ہی صحیح احادیث ملتی ہیں لیکن اگر کوئی اپنی قربانی کا جانور کسی اور سے ذبح کروائے تو اس میں کوئی ممانت نہیں ہے اور اس چیز کی دلیل اس اس کام کی دلیل جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ملتی ہے ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم انصرفہ الامنہر فن رسلسن و سطین اب یدی ہی سماعت علی فنحرہ ما غبر پھر رسول اللہ صلی اللّہ و نے قربانی والی جگہ یعنی مینا کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ مبارک سے 63 سکسٹی جانور ذبح فرمائے اور پھر ذبح کرنے والا ہتھیار جو بھی تھا وہ علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور باقی جانور علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے صحیح مسلم کتاب الحج باب انیس ہمارے زیر مطالعہ موضوع کی دلیل کے علاوہ اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی مستقبل کی خبروں میں بھی گنا جاتا ہے سو میں سے 63 جانور خود ذبح فرمانے کے بعد باقی جانور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے ذبح کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیے تو سب صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وع علم تریسٹھ سال کے عمر میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں برکتیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہی رہے گا ہمیشگی کے ساتھ وہ رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں جو مخلوق میں سے کسی اور کے لیے نہیں وہ اللہ کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اطاعت کرنے والوں پر بھی اپنی رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں عطا نازل فرماتا رہے اور ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں خیر اور برکت اور عزت اور آسانیوں والے معاملات فرماتا رہے الحمد یہاں تک قربانی سے متعلقہ اہم اور بنیادی مسائل کا بیان تو ہو گیا آگے انشاءاللہ شاء تعالیٰ دوسری مجلس میں قربانی کرنے اور کروانے والوں کے متعلق کچھ مسائل کے بارے میں بات کی جائے گی یہ مسائل ان اللہ تعالیٰ اور یہ بات چیت الگ الگ مضامین کی صورت میں بھی کتابی صورت میں بھی نشر کیے جائیں گے اور ان کے روابط بھی آپ لوگ میرے بلاگ پہ مل جائیں گے آپ لوگوں کو ان اللہ اور دیگر ذرائع سے بھی جیسے پہنچائے جاتے ہیں انشاءاللہ وہ پہنچا دیے جائیں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ